اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالی و تبارکا فی شان حبیبہی مخبرم و آمرا ان اللہ و ملائکتہو جسلونا لنبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ سلاۃ وسلام یا رسول اللہ وعلا علی علی کباشحاب یا نبی الرحمٰۃ السلام علیک رسول الملحم و علی یا راحت قیاحت الشقی تمام حمد و ثناۃ تعریف و توصیف اللہ جلّہ جل مجد الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی اللہ جل کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مقدم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و اجم والیے کونو مکان سیاہ لا مکان سید ان سو سرور لالا رخاں نیر رے تاباں سر نشین مہبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تمائےائے دوراں سر خیل ظہرا جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل بائے سے تقوی عالم فخر آدم و بنی آدم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 برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ جللہ شاہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ایک دل تو ہر انسان کے بائیں پہلو میں گوشت کا الٹا لٹکا ہوا ایک ٹکڑا ہے جسے قلب سنوبری کہتے ہیں یہ حیوانات بہائم چوپایوں اور جتنے بھی زیرو جانور ہیں ان میں پایا جاتا ہے لیکن جب قلبِ انسانی کی بات کی جائے روحانیوں کی زبان میں تو اس سے مراد لطیفہ ربانی ہے جس کا اس قلب کے ساتھ تعلق ہے اور وہ ایک خاص نعمت ہے جو حضرت انسان کو ودیت کی گئی ہے قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بدلتا رہتا ہے اس میں تغیر ہر لمحہ رونما ہوتا ہے کبھی خوشی کبھی غم کبھی خندہ کبھی گریا کبھی منتظر کبھی مسرور کبھی چاہتوں کی تڑپ اور کبھی ہجر اور برہوں کی لذتوں سے سرشاری لمحہ لمحہ اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے اس لیے اسے قلب کہتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ و وسلم نے قلب کو تین مثالوں سے سمجھایا ہے ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے قلب کو مثل الاسفور چڑیا کی مانند کہا ہے شاخ پہ بیٹھی ہوئی چڑیا ایک انداز میں نہیں بیٹھتی بلکہ لمحہ لمحہ اپنے آپ کو جمبش اور حرکت میں رکھتی ہے اسی طرح قلب انسانی بھی ہر وقت مختلف حالتوں میں بدلتا رہتا ہے ایک دوسری حدیث میں حضور نے اس کو مثل القدر ہنڈیا کی طرح کہا ہے جب ہنڈیا کے اندر پانی ڈال دیں سالن ڈال دیں اور نیچے آگ ڈالیں تو پھر آگ کی تپش سے ہنڈیا کے اندر جو, جو جوش پیدا ہوتا ہے تو قلب کو بھی اس سے تشبیح دی گئی ہے اور تیسری روایت جو حضرت ابو موسا عشعی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے حضور علیہ السلام نے دل کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا مسل القلب کا مسل ریشۃ تن فی اردن فلاطن یو کل و حریا حضور علیہ السلام نے قلب انسانی کی مثال کسی کھلے میدان میں پڑے ہوئے کسی جانور کے پار سے دی ہے جس کو ہوائیں الٹتی پلٹتی رہتے ہیں تو اسی طرح انسان کا دل بھی اسی طرح ہے کہ وہ مختلف حالتوں میں تغیر پذیر رہتا ہے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے یوں ہی اداسیاں داری ہو جاتی ہیں اور کبھی ایسے ہی دل و مسرور ہوتا ہے کبھی سخت گرمی میں دل میں کشادگی ہوتی ہے اور کبھی ساون کا موسم بھی اچھا نہیں لگتا تو دل کی حالت بدلتی رہتی ہے دل کی حالت تغیر پذیر ہے اس لیے حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کسرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے یا مکل القلوب سبت کلبی اللہ دینک یا دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو دین پر مستقیم رکھنا اور دین پر ثابت رکھنا چونکہ جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ جل کے قبضہ اختیار میں یہ حدیث کے لفظ ہیں قلب المو من بینا اسبعین من اساب الرحمن یو کل بہو یشا حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا کہ مومن کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اور وہ جس طرف چاہے اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے تو اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے مانگے یا مکل القلوب سبت کلب اللہ دینک دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مستقیم رکھ دل کی حالت سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے امام غزالی علیہ رحمٰ لکھتے ہیں معرفت القلب و حقیقت و اوصاف ہی اصل الدین و اثاث و تری کے دل کی پہچان اور اس کے اوصاف کی حقیقت کا جاننا دین کی اصل اور بنیاد ہے اور راہ سلوک پہ چلنے والے لوگوں کے لیے اس راستے کی بنیاد ہے اگر دل کی حالت معلوم ہو جائے دل کی کیفیتوں سے انسان آگاہ ہو گیا تو بہت ساری شروع سے بچ جائے گا اور بہت ساری خیر پالے گا اس لیے احلّہ سب سے پہلی توجہ دل پہ دیتے ہیں بالخصوص طریقہ نقش بندیہ میں جب کوئی سالک داخل طریقت ہوتا ہے تو حضرات مشاک نقش بندیا سب سے پہلے اسے ذکر قلبی کی تلقین کر دیں اور اپنے دل پر دھیان رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تاکہ دل کی حالت سدھرے حضور علیہ السلام نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے علافل جاسد لمودغہ اضاء صلاحت صلاح جاسد و کلو فسدت فسد الجاسد و کلو الحل فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے پھر فرمایا سنو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی کا باعث ہے جس طرح قلب صنوبری انسان کا یہ دل جو کہ اطبا حکامہ کا موضوع ہے اگر یہ دل خراب ہو جائے تو سارے بدن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اسی طرح قلب حقیقی اگر خراب ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال پر اور احوال پر اثر انداز ہوتا ہے اور اگر وہ صحت پا جائے تو سارے احوال اور اعمال پر اس کے فوائد مرتب ہوتے ہیں کیونکہ انسان اپنے دل کے تابع ہیں موسم اچھا تھا ساون کی جھڑی لگی تھی کسی نے کہا آؤ نہ ذرا باہر نکلیں اور موسم اور رت کا لطف اٹھائیں اس نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا جب جی نہیں چاہتا تو انسان کی ٹانگیں حرکت نہیں کرتی بھوک لگی تھی اور اچھا اور خوبصورت کھانا تھا کسی نے کہا دو لک میں لیں اس نے کہا جی میرا جی نہیں چاہ رہا جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ حرکت میں نہیں آئیں گے منظر بڑا خوبصورت تھا دھنک کی شوخیاں تھی اور کوسے قزا کے رنگ نکھرے ہوئے تھے اور افق پر ایک عجیب تازگی تھی کسی نے کہا ذرا اٹھے نہ ذرا چھت پہ آئیں اور میرے ساتھ اس منظر کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں میرا جی نہیں چاہتا جی نہیں چاہے گا تو آنکھ جمبش نہیں کرے گی چاہے گا تو ٹانگیں حرکت نہیں کریں جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جمبش نہیں کریں گے الفاظ کا ذخیرہ تھا لوگ سننے کے لیے آمادہ تھے علم کا خزانہ سینے میں تھا لیکن بندہ کہتا ہے آج میرا بولنے کو جی نہیں چاہتا تو جب انسان کا جی نہیں چاہے گا دل نہیں چاہے گا تو زبان حرکت میں نہیں کرے گی تو انسان کے دل کے تابع انسان کے آزا ہیں جو دل چاہے گا وہی آزا کریں گے دل چاہے تو برستی بارش میں آ گئے ہیں کہ نہیں دل نے چاہا اور دل آپ کو کھینچ کے لے آیا یہ تو کوچہ محبوب میں سر کے بل بھی لے جاتا ہے جب دل چاہے تو پھر انسان جلتی ہوئی آگ کے شولوں میں بھی ہنس کے باتیں کرتا ہے تو جب دل چاہے تو پھر یار کے کوچے میں ملامتے سہنا بھی دشوار نہیں ہوتا تو یہ سب کچھ دل کی کہانی ہے نا اور اگر دل نہ چاہے تو سجی ہوئی سیج کو لیٹنے پہ بھی جی نہیں چاہتا ہے دل نہ چاہے تو نغمے بھی لطف نہیں دیتے ہیں دل نہ چاہے تو موسموں اور رنگوں اور جو ہے وہ حالات کی خوبصورتیاں بھی انسان کو راغب نہیں کرتی ہیں تو سب کچھ انسان کے دل پہ موقوف ہے اسی لیے علامہ اقبال نے جس شخص کو اپنا مرشد مانا ہے جس کو مولانا روم کہتے اور اقبال نے جس کو مرشد مان لیا ایسے ہی تو نہیں مان لیا ہمارے جیسے وہ لوگ تو نہیں تھے کہ آج لوگ بعد میں مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ میری بیعت بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہوا کیا جی مجھے کسی نے دھکا دے دیا تھا اور میں بیعت ہو گیا تھا آج تو جو ہے وہ معاملے ایسے الٹ ہو گئے ہیں یہ تو دل کا سودا ہے اور دل اس کو دیں گے جو دل بر ہو اور جو دل بر ہی نہ ہو اس کو دل دینے کا فائدہ کیا تو اقبال نے خوب چھانا اور خوب کھنگالا بلکہ خود کہتا ہے اسی کشم کش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راضی میں سوچتا رہا کہ میں کس شخص کو اپنا مرشد مانوں رومی کو مانوں یا راضی کو مانی چونکہ اقبال ایک فلسفی بھی تھا اس کی عقل اس کا فلسفہ اس کو بلاتا تھا راضی کی طرف کہ استدلال کا شہنشاہ ہے فخر رازی راضی تو تیری بحث اس کے ہاتھ پہ ہونی چاہیے چونکہ بات کو جس ڈھب سلیقے اور دلائل کے ساتھ کرتا ہے تو, تو ایک فلسفی ہے ایک منطقی ہے تو تیرا روح سخن ہونا چاہیے لیکن پھر رومی کا انداز اسے بھاتا کہ رومی کا حملہ دل پر ہوتا ہے جب بات کرتا ہے تو سیدھی دل میں ترازو ہوتی ہے پھر اس کا رجحان رومی کی طرف ہو جاتا تو کہتا ہے میری زندگی کی کئی راتیں اسی پیچ و تاب اسی ادھیڑ بند میں گزری کہ میں رومی کو اپنا مقتدا بناؤں یا کہ راضی کو اپنا امام مانوں اسی کش مکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ تاب راضی اور ایک نظم میں چل کے آگے اس نے لکھا کہ نئے محرا باقی ہے نئے محرا بازی جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی وہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رومی جیت گئے اور راضی ہار گئے اور میں نے رومی کو اپنا مرشد اور اپنا ہادی مان لیا اور اقبال پھر انہیں مرشد رومی اور خود مرید ہندی اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں تو علامہ رومی کو جنہوں نے مرشد مانا ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے مانا ہے تو دل کے حال سے علامہ رومی نے جو بات کہی وہ حد کر دی وہ کہتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است. از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است کعبہ بن گاہ خلیل است دل گزر گاہ جلیل اکبر است کہتے ہیں دل کو کابو میں لے آ یہی حج اکبر ہے یہی بڑا حج ہے اگر دل قابو میں آ گیا وہ کیسے از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبہ تیری بڑی عظمت ہے لیکن مومن کی آبرو اس کی عزت اس کا مال اس کی جان تیرے سے زیادہ قیمتی ہے حضور نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا پھر جو پاک دل ہے تو اس کی پھر کیا شان ہوگی اس لیے مشہد رومی حضرت اقبال کے مشہد آپ کہتے ہیں دل بدست آور دل کو قابو میں کر لے حج اکبر است یہ بڑا حج ہے از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے کیوں دلیل کیا ہے کعبہ بن گاہ خلیل ات است دل گزر گاہے جلیل اکبر است اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد کردہ ہے اور جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزر گاہ ہے اس لیے ہزار کا کابے سے ایک دل بہتر ہے اور حضور کا یہ فرمان بھی جب یہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو گیا یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا اور پھر خود فرمائے اللہ سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں اس کی اسلح پہ پورے بدن کی اسلح موقوف ہے اس لیے عزرت باجیز کہتے ہیں میں دس سال تک اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھا رہا اور دل میں غیر کو نہیں جانے دیا دس سال تک میں نے دل کا پہرا دیا غیر خیال کو نہیں دل میں داخل ہونے دیا پھر فرماتے ہیں دس سال تک میرے دل نے میرا پہرا دیا مجھے نہیں بھٹکنے دیا اور اب برابر بیس سال ہو گئے دل کو میری خبر نہیں مجھے دل کی خبر نہیں وہ اپنے کام میں لگا میں اپنے کام میں لگا تو دل کی صلاح پہ پورے بدن کی اسلام موقوف ہے حضور علیہ السلام نے جب تقوے کے بارے میں ارشادات لوگوں تک پہنچائے تو وہاں حضور نے یہ بات خاص طور پہ کہی اتوا ہا ہونا وہ اشارہب حضور نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے اور اشارہ کیا حضور نے اپنے قلب قلبر کی طرف تو پھر تقوی کا مرکز بھی دل ہوا ارتقاء کا نور بھی دل میں ہی ہے تو تقوی کے اجالے اور روحانیت کا مرکز بلکہ حضرات صوفیہ دل کو کائنات صغیر کہتے ہیں یہ چھوٹی کائنات ہے پوری کائنات کو سمیٹ کے اس کا جو خلاصہ ہے وہ حضرت انسان ہے اور حضرت انسان کا خلاصہ اس کا دل ہے تو اگر دل قابو میں آ گیا تو سارے معاملات ٹھیک ہو گئے اس لیے اپنے دل کی اصلاح کریں حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے حضور نے شاد فرمایا الشیطان و جاس من ابن بے ذکر اللہ خانہ سا، فائزہ غفلہ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے اسے بھی پتا ہے کہ مرکز یہ ہے ہیڈ کوارٹر یہ ہے تو وہ بھی انسان کے قلب پہ حملہ آور ہوتا ہے. اب جب یہ شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان وس اندازی کرتا ہے ملا علی کاری نے شرف مشقات میں لکھا سوال قائم کیا وسوسہ سبب غفلت کا ہے یا غفلت سبب وسوسے کا ہے یعنی غفلت بندے میں پیدا ہوتی ہے تو وسوسہ اندازی شیطان کرتا ہے یا کہ شیطان وس ڈالتا ہے تو پھر بندہ غافل ہو جاتا ہے ان دونوں میں کیا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ حدیث شریف کے لفظ ہیں اضا غفال وس جب بندہ خود غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یعنی پہل اس اپنی طرف سے ہوتی ہے موقع یہ دیتا ہے اس کو اگر یہ اس کو موقع نہ دے اور ذکر سے غافل نہ ہو تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اسی لئے حضرت باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم غافل سن مرشد اے پڑھایا ہوں کہ تمہارا کوئی لمحہ بھی اس کے ذکر سے غافل نہ ہو اور میرے حضور قبل عالم رحمت اللہ تعالیٰ خاجہ محمد یاکوب مصطفی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دیتے آتے جاگ دی نام جپ دی, تے دی، ویخ اس راگ دی نام جپیاں قرب ملدہ، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ جے کر پھر ضرورت کاگ دی تو سب کچھ تیرے اندر موجود ہے تیرے قلب میں موجود ہے اور ایک لمحہ بھی تو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہ رکھ پھر نتائج دیکھے گا کہ کتنے خوبصورت ظاہر ہوتے ہیں تو یہ دل تقوے کے نور سے عبادت ہو جائے تو پھر روشن ہو جاتا ہے اجالے پا لیتا ہے لیکن اگر تقوی سے یہ دل خالی ہو جائے تو پھر شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے اس لیے اس دل کی حفاظت پہ پورے بدن کی حفاظت موقوف ہے اگر شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا تو پورا بدن وہ کرتا ہے جو دل چاہتا ہے اور دل وہ کرے گا جو شیطان چاہے گا تو پھر پورا نظام شیطان کے قبضے میں چلا گیا اور اگر انسان کا دل مالک کی دہلیز پہ جھک جائے تو پھر آزائے بدنیاں وہ کریں گے جو دل چاہے گا اور دل مالک کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا کوئی چاہ ہی نہیں سکتا اس کی چاہتے اس کی رضا ہوں گی تو پھر انسان کے اٹھنے والے قدم جو ہیں وہ راہ حق پہ چلیں گے اس کے لیے پھر دین پہ چلنا مشکل نہیں ہوگا سہری کا اٹھنا مشکل صحیح لیکن اگر کسی کی زندگی کا لطف یوں آنسو میں رکھ دیا جائے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسان کر دیتا ہے اس لیے اس دل کی اصلاح صلاح کر لیں اگر دل ٹھیک ہو گیا تو پھر پورا بدن ٹھیک ہو گیا اور نیکی اور بدی اس کا مرکز جو ہے وہ دل ہی ہے برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے اس کے بارے میں آپ تفصیلات معلوم کریں ایک لمبی فہرست ہے لیکن آپ کسی ہنگامی صورتحال میں پاس آپ کے مفتی بھی نہیں ہے تو کوئی کام آپ کو درپیش ہے اور اس وقت فوری اس کا ہونا یا نہ ہونا موقوف ہے تو اب آپ کیسے کریں گے وہ کام کہاں سے فتویٰ لیں گے تو وہ مختصر وقت جو ہے آپ کے پاس وہاں اس موقع پر فتویٰ کس سے پوچھیں گے تو آئیے حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے شاد فرما البر مت الیہ القلب نیکی وہ ہے جس پہ دل اطمینان پا یعنی ایک آسان اور سادہ کلیہ ہے کہ اچھائی کیا ہے جس پہ دل مطمئن ہو اور دوسرے مقام پہ برائی کے بارے میں کہ ماں فی صدرک جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو ڈرے کے اس پر لوگ مطلع نہ ہو جائیں تو وہ برائی ہے تو دل ہی فتویٰ دیتا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں کو پھلان کر کے آگے آ رہے تھے اور بیٹھ گئے لیکن آقا کریم نے مزید کرم فرمایا فرمایا ادنو یا وابسہ وابسہ اور قریب آ جاؤ انہیں کوئی بے چینی تھی کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے تو آ قریب ہو گئے تو حضور نے فرمایا وابسہ اور قریب آ جاؤ حضرت وابسہ اٹھے تو اور قریب آ خود فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے اتنا میں مجھے حضور نے نیڑے کر لیا اتنا قریب کر لیا جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو بڑی بے چینی ہے کوئی پوچھنے آئے ہو میں نے عرض کی جی حضور پوچھنے آیا ہوں حضور نے مزید کرم فرمائی کرتے ہوئے شاد فرمایا وابسہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو عادی ہو جائے فرمایا سنو پھر تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے؟ یہی تمہارا سوال ہے نا جی حضور یہی میرا سوال ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سوال کا جواب تم نے مجھ سے لینا تھا سوال تو نے کرنا تھا تیرا سوال میں نے خود کر دیا اب جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا فار با الدری فکال اس تفتے مین حضور نے تین انگلیوں کو جوڑ کر کے حضرت وابسا کے سینے پہ مارا اور فرمایا وابسا یہی مفتی بیٹھا ہوا ہے اسے ہی پوچھ لے یہی بتائے گا کہ خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا کہ شر کیا ہے تو یہی سب کچھ ہے اسی لیے باہو علیہ رحما فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے ہو وچے بیڑے وچے وچے ونج مہانے ہو چودہ تبک دلے دے اندر تنبو وانگو تانے ہو یہ سب کچھ اس ایک دل کے اندر ہے اور اقبال کا لہجہ یہاں دیکھیے وہ کہتا ہے خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے چھوٹے سے دل میں اتنا بڑا جہاں کیسے آ گیا آگے دلیل بھی دی خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے ساری آنکھ روشن نہیں ہے آنکھ میں سیاہ دارہ ہے وہ بھی سارا روشن نہیں ہے اس میں پھر ایک سیاہ اکتا ہے اور اتنا بڑا آسمان ایسے نظر اٹھائی وہ آنکھوں میں سما گیا کبال کہتا ہے اتنا بڑا فلک آنکھ کے چھوٹے سے تل میں آ گیا نا تو پوری کائنات پھر تیرے دل میں آ گئی خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے اور اس کو اقبال دوسرے مقام پہ ذرا کھول کے بیان کرتا ہے تو لہجہ ذرا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے آپ آشک کر اٹھیں گے کاپتا ہے دل تیرا اندیشا طوفان سے کیا بات دل کی چلی نا کانپتا ہے دل تیرا اندیشا طوفان سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو نا خدا تو, تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رو بھی تو بھر بھی تو منزل بھی تو وائے ناکامی کے کہ محتاج ساکی ہو گیا میں بھی تینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو بے خبر تو جوہرِ آئی ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام یہ سب کچھ انسان کے ایک دل کے اندر ہے وچے بھیڑے وچے چھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو یہ سب کچھ اس کے دل کے اندر رکھ دیا گیا پوری کائنات سمو دی گئی ہے اور پھر دل ایک ایسی چیز ہے دنیا کی ہر شئے ٹوٹ جائے تو اپنی قیمت کھو دیتی ہے اور جتنی زیادہ وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی اس قدر ہی وہ اپنی قیمت کھو دے یہ ڈائس ہے یہ چار پانچ ہزار اوپے کا ہوگا لیکن دھکا دے دوں اسے میں اور یہ ٹوٹ جائے دو حصوں میں بٹ جائے تو اس کی یہ قیمت نہیں رہے گی اور دھکا اور زور سے دوں اور پانچ حصوں میں بٹ جائے اس کی قیمت اور نیچے چلے جائے گی اور اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تو یہ بے قیمت ہو جائے گا سوائے ایندھن کے اور کسی کام کا نہیں رہے گا اور چند روپوں کے اندر اس کو خریدا جا سکتا ہے کوئی بھی شے دنیا کی یہ گلوب ہے یہ اگر گر جائے یہ بلب ٹوٹ جائے تو بے توقیر ہو جائے گا آئینہ ٹوٹ جائے تو بے توقیر ہو جائے گا دنیا کی ہر شہر جتنی زیادہ ٹوٹے گی اتنی زیادہ بے توقیر ہوگی لیکن کائنات میں ایک دل ایسا ہے جتنا زیادہ ٹوٹے گا اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی یہاں شاعر مشرق کا لہجہ دیکھیے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ہر شے ٹوٹ جائے تو بے توقیر اور بے قیمت ہو جاتی ہے یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا جائے گا اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی اس لیے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو جتنا دل شکستہ ہوگا جتنی شکستگی ہوگی اس قدر اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی ہر شے جو ہے وہ ٹوٹ کر بے توقیر اور بے قیمت ہو جاتی ہے لیکن یہ دل ایک ایسی چیز ہے جتنا ٹوٹتا ہے اتنا ہی جو ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہر شے دنیا کی ایسی ہے کہ جب اس کو قید سے چھوڑا جائے تو وہ آزادی محسوس کرتی ہے لیکن دل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا سارا جمال ہی قید میں ہے یہاں پھر دیکھیے حضرت اقبال کا لہجائی قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی قید میں پہنچ کے آزادی تو نہیں ملتی لیکن یہ کائناتی الگ ہے نا دل کی جس طرح اہل اللہ کی بات یہ الگ ہے ان کے انداز الگ ہیں لوگ دیدار کرنا ہو تو آنکھیں کھولتے ہیں اہل اللہ دیدار کرنا ہو تو آنکھیں بند کرتے ہیں مکتب عشق کا اپنا دستور ہے نا اگر دنیا کے مکتب پہ جو سبق یاد کرے اسے چھٹی ملتی ہے اور اس درس میں جو سبق یاد کرے اسے چھٹی نہیں ملتی تو یہ دل کی کیفیت الگ ہے قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی جتنا زیادہ لٹے گا اس قدر ہی یہ آباد ہوگا وہ دل جو لٹا نہیں ہے وہ دل آبادی نہیں ہے وہ دل دل ہی نہیں ہے جو لٹا نہیں ہے دل تو وہ دل ہے جو لٹا ہے اور سرے راہ لٹا ہے اور جتنا زیادہ لٹا ہے اتنا ہی تو آباد ہے دل دل کی ساری رونق ہی لٹنے سے ہے اور اس کی ساری قیمت ٹوٹنے سے ہے تو, تو بچا بچا کے نہ رکھ کے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہے آئینہ ساز میں اس لیے یہ دل کی کائنات ہے جس کو وہ وسطا فرمائی گئی کہ پوری کائنات اس ایک چھوٹے سے دل کے اندر سما گئی اللہ اکبر اور سنیے انسان واض و نصیحت باہر سے سنتا رہے اور بر سا بر سنتا رہے اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے اور اگر اندر سے دل سے بات نکلے تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے ارشاد فرمائیز آراد اللہ ہو بے خیرن جال لہو واظزم من کلب ہی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کا وائز بنا دیتا ہے اس کا دل اس کو تلقین کرتا ہے پھر حالات بدل دیتے یہ ہے کسی شخص کے اندر سے آواز ورنہ ساری زندگی بھی سنتے رہیں کئی دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مجالس میں بھی جاتا ہے لیکن بدلتا نہیں ہے لیکن اچانک کوئی بات اندر سے اٹھتی ہے دنیا کی دنیا بدل جاتی اسی لیے وہ کسی نے کہا تھا نا کعبے گیا گال نہیں مک دی یہ دلوں نہ مکائیے تو بات تو یہ ہے کہ اندر سے اٹھے اندر سے اٹھے تو پھر کائنات تبدیل ہو جائے گی تو یہ دل ہے کہ جو انسان کو خیر اور شر کی طرف ڈال دیتا ہے اور اگر کوئی شخص اس دل کو جو کہ انسان کا ایک بہترین وائز ہے اس کو مردہ کر دے اور اس کو برباد کر دے اس کی بربادی کیسے ہے عدم ذکر اور گناہوں کی کثرت حضرت میمون بن مہران ردی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نقطہ تن سودا جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو تدارک ہو جائے گا لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گنا کے بعد پھر دوبارہ گنا کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ مل جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی بدی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتا جیسا کہ فرمایا گیا کہ مومن گنا کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح اوہت پہاڑ کے نیچے آ گیا ابھی گرے گا اور مجھے کچل دے گا جلدی سے توبہ سے تدارک کرتا ہے اور منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تھی ہلکے اشارے سے اڑا دیا کام کاج میں اور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا تو منافع کی یہ کیفیت ہے جو کہ سیاہ دل ہو چکا ہوتا ہے جو چادر سفید ہو اس کے اوپر داغ لگ جائے تو محسوس ہوگا جب تک دھوئیں گے نہیں تدارک نہیں کریں گے تو آپ محسوس کرتے رہیں گے نفیس طبیعتوں کو اور زیادہ محسوس ہوگا لیکن اگر اس داغ کے ساتھ ایک اور داغ لگ جائے پھر تیسرا پھر چوتھا حتیٰ کہ پوری چادر داغ داغ ہو جائے تو پھر کوئی نیا لگنے والا داغ طبیعت پر بوجھ کا سبب نہیں بنے گا کیونکہ پوری چادر جو ہے وہ سیاہ ہو چکی ہے اب کوئی نیا داغ طبیعت پر بوجھ کا سبب بھی نہیں ہے انسان کے ضمیر کی چادر سفید ہو تو ایک گنا بھی دل کے اوپر دھبا ڈالتا ہے تو اس کو بے چین کر دیتا ہے. لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے نیا گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا اسی لیے میاں محمد بخش آرف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوبصورت بات کہی اس نے کہا او انسان جب تو دنیا پہ آیا تھا تیرے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں تھا تیرا دل ستھرا تھا تو نے خود برباد کر لیا اور کتنی خوبصورت نصیحت کی چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں فیر حشر دہاڑے ربا کی بنے یہ چادر ہے اور حضرت بابا بھولے شاہ کا انداز بھی ہمارے پلیت پلیت اندر کو داغ داغ کر دیا ہم فطرتن پیدا ہوئے تھے تو بالکل پاک پیدا ہوئے تھے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا لیکن جو جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر گناہوں میں من ہمیں چلا جاتا ہے اور پھر اپنی ضمیر کی چادر کو میلا کر لیتا ہے پھر کوئی نیا داغ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا جو پکا نماز ہو پانچ گانا نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی ہو اگر کسی دن نماز چھوٹ جائے تو سارا دن بے چین رہتا ہے کہ نہیں رہتا اور جو پانچوں چھوڑ دیتا اسے بے چینی ہوتی نہیں اس لیے کہ اس کا ضمیر بالکل سیاہ ہو چکا ہے اسی طرح جو کوئی شخص کسی انسان کو قتل کر دے کتنا سخت دل ہی کیوں نہ اسے رات کو نیند نہیں آتی قاتل بے چین رہتا ہے مقتول کے قتل کے بعد لیکن جو عادی قاتل ہو جاتے ہیں وہ انسان کو قتل کرنے کے بعد یوں ہوتے ہیں جس طرح ایک مکھی مار دی اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے اب ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بھی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت محمون بن مہران روایت کرتے ہیں جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ پڑ جاتا ہے اگر وہ اس کی اصلاح کر لے اس کو دھو لے دل کو ستھرا کر لے تو دل پھر مذکع ہو جائے گا اگر نہیں کرتا اسلاح تو پھر دوسرا نقطہ پھر تیسرا نقطہ حتیٰ کہ وہ پورے جسم کو پورے دل کو گھیر لیتا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا شیطان انسان کے دل پر کیسے قابض ہوتا ہے ایک تو وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جو حضور کا فرمان ہے شیطان و جاسم العلا کلبن انسان کہ دل پر شیطان قبضہ جماتا ہے جب یہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ انداز شروع کرتا ہے اور دل اگر پورا سیاہ ہو جائے تو پھر شیطان کے لیے معاملہ ہی آسان ہو گیا کیونکہ سمجھو کہ دل کے قلعے کی دیواریں ہو گئی اب شیطان جدھر سے مرضی آئے جدھر سے مرضی جائے ہاں اب بھی اس کی اصلاح کا طریقہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ اسلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی حضور نے تنہا نہیں چھوڑا آکا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لکل شائن سکالہ وہ سکالت القلو بے ذکر اللہ ہر شے کو زنگ لگ جائے تو اس کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اتارا جاتا ہے کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں یہ لوہا میلا ہو جائے تو ریگ مار سے صاف کر لیتے ہیں ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے اب دل اگر میلے ہو جائیں گناہوں سے تو کیسے دل پاک ہوں گے سکالت القلو بے ذکر اللہ کہا اللہ کا ذکر کرو دل ستھرے ہو جائیں گے دل پاک ہو جائیں گے جتنا زیادہ ذکر کرو گے اس قدر دل جلا پائیں گے اور دل نور پائیں گے اور بزرگ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ذکر کرنے بیٹھتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے ستر گنا جل کے راک ہو جاتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ کہنے ستر گنا مٹ گئے پھر یہ بار بار تکرار کرتا رہا تو دل جو ہے وہ آہستہ آہستہ مصفہ ہونا شروع جاتا ہے دل سائیکل ہونا شروع ہو جاتا ہے دل پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر سے غلطت گندگی اور جو دل کے اوپر چڑھا ہوا غلاف ہے وہ اتر جاتا ہے اور دل پھر انوار پانے لگتا ہے پھر اس کو ذکر بھی چاشتی دیتا ہے اس کو فکر بھی لذت دیتا ہے اس کو نماز اور سجدے میں بھی سرور ملتا ہے جب دل پر نور نہ ہو تو پھر شکایت یہ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں سرور نہیں ملتا نیک عمل کرتے ہیں لطف نہیں آتا اصل وہ دلوں کے اوپر حجابات آ چکے ہیں دلوں کے اوپر پردے آ چکے ہیں اگر وہ اتر جائیں اور وہ کثرت ذکر کے ساتھ جو ہے وہ پردے اتریں گے اب دل چار طرح کے ہیں القلوب و دل چار طرح کے ہیں ایک دل کلبن اجرا دن فی ہے سراجن ایک مومن کا دل وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جس طرح چراغ روشن ہوتا ہے اور مومن کے پاس جو بیٹھے اللہ اس کے دل کو بھی نور کر دیتا چونکہ دلوں سے نور کی شوائیں نکلتی کسی زمانے میں لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے جو عقل والے تھے لیکن اس زمانے کے اندر موجودہ سائنس نے اسیری لہروں کو تسلیم کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نیک ہے اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں اچھے اخلاق والا اچھے کردار والا اور دوسرے پر وہ مرتب ہوتی ہیں اور جو بدکار ہے برا شخص ہے اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی اور دوسرے پر مرتب ہوتی اور حضور علیہ السلام نے صدیوں قبل یہ بات بتائی حضور نے فرمایا اچھے آدمی کی صحبت ایسے ہے کہ ہام لسک جس طرح کستوری والا شخص ہوتا ہے اطار کی طرح ہے کہ اس کے پاس اگر آپ بیٹھیں تو خوشبو آتی رہے گی فرمایا یا تو تمہیں دے گا تحفہ یا تم اس سے خرید لو گے یا نہ وہ تحفہ دے گا نہ تم خریدو گے لیکن جب تک بیٹھو گے مشامے جام معتر رہیں گے اور گھر آؤ آو گے تو لباس میں خوشبو بسی ہوئی ہوگی اس لیے اچھے بندے کی صحبت کو حضور نے جو ہے وہ کستوری والے اطار سے حضور نے تشبیح دی اور جو برا شخص ہے اس کی مثال حضور رائے صاحب نے بھٹی والے سے مثال دی کہ جو شخص بھٹی والے شخص کے پاس بیٹھے گا یا تو کچھ چنگاری اڑے گی اور اس کے جسم اور کپڑوں کو جلا دے گی اور اگر چنگاری اڑ کے اس کے بدن کو نہ بھی جلائے تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا اس کی بدبو اس کا دھواں اس کے لیے پریشانی کا باعث رہے گا اس لیے اچھے آدمی کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہمارے مشائق نقش بندیا کا طریقہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھے آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ نہ تم کوئی بات کرو نہ وہ کوئی بات کرے اس کے باوجود بھی من میں روشنیاں ہوں گی من میں اجالے اتریں گے اللہ اکبر. وہ کنج ج کنج بھئیے چنکا پہن ہزارا تو اب جل جانے کا اندیشہ باہر صورت موجود ہے تو اس لیے آج دنیا جو ہے وہ اسیری لہروں کو مانتی ہے میں اس کی سادہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کسی کے بدن سے اسیری لہریں نکلنا تو دور کی بات ہے کسی شخص کے تذکرے سے اس کے اثرات مدتب ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کے کسی دیرینہ اور پیارے دوست کا تذکرہ چھیڑ دیں گفتگو کر دیں تو اس سے طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ حشاش بشاش ہو جائیں گے لیکن کسی غلط آدمی کا جس سے آپ کو نفرت ہو اس کی بات چھیڑ دیں طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر گندگی کے ڈھیر کی بات کو چھیڑ دے طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی اور اگر پھولوں کی بات چھیڑ دے موتیے کی نسرین کی نسترن کی چمبیلی کی گلاب کی موتیے کی ان, ان پھولوں کا تذکرہ کو چھیڑ دے طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ ایک فطری بات ہے آپ جو ہے وہ کسی اچھی بات کو چھیڑ دیں اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور آپ کا چہرہ کھل جائے گا اور کسی بری بات کو چھڑ دیں تو طبیعت کے اندر ایک اداسی پیدا ہو جائے گی طبیعت کے اندر ایک غصہ پیدا ہو جائے گا تو آپ اپنے محبوبوں کی بات سننا چاہتے ہیں آپ اچھوں کی بات سننا چاہتے ہیں اور بروں کی بات اور برائی کا تذکرہ یقیناً طبیعت کے اندر گٹن کا سبب بن جاتا ہے یہ ایک فطری بات ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا اسی طرح جو دل ہیں دلوں سے انوار نکلتے ہیں اور دلوں سے لہریں نکلتی ہیں اچھے اور برے شخص کے دل سے اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے جس کو امام طبرانی نے اپنی موجب میں اپنی صنعت کے ساتھ روایت کی ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں سیاحی ہی نہ فلارت ڈیوٹی کیا ذمہ داری کیا ان کی مجالس سے ذکر ڈھونڈتے ہیں جہاں کوئی ذکر ہو رہا ہے نعت خانی ہو رہی ہے تذکرہ رسول ہو رہا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے واض و تلقین نصیحت ہو رہی ہے ایسی مجالس ڈھونڈتے ہیں جب وہ مجالس مل جاتی ہیں تو اس غرض سے آفاق کے گوشے گوشے میں گھومنے والے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں حدیث کی آواز بھی ذکر کی گئی ہے آواز کے حلم بغیتکم یہ آواز دیتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کہتے ہیں او جن کو ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں آ آج ادھر وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اس مجلس سے لے کر کے آسمان تک فرشتوں کی کتاریں لگ جاتی ہیں اور وہ اپنے نوری پروں میں اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں مجلس اختتام کو پہنچتی ہے تو وہ سونے کے تشتوں میں وہ ذکر لیے وہ باتیں لیے وہ فکر لیے وہ انوار لیے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں باوجود علم کے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو تو عرض کرتے ہیں مالک فلاں بستی میں کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے ہم وہاں سے آئے اللہ تعالیٰ جل شانو ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا چاہتے تھے یا اللہ تری رضا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے فرشت عز کرتے نہیں یا اللہ تجھے نہیں دیکھا کہا اگر دیکھ لیتے یا اللہ پھر تو بہت زیادہ تیری آرزو کرتے اور کیا چاہتے تھے یا اللہ تیرے کہر و غذب سے پناہ مانگتے تھے اور تیری دوزخ سے پناہ مانگتے تھے اللہ تعالی شارف انہوں نے میرے دوزخ کو دیکھا یا اللہ نہیں دیکھا اگر دیکھ لیتے یا اللہ پھر تو بہت زیادہ پناہ مانگتے اور بہت زیادہ ڈر کے سینے میں اس کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے میرے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کی بخشش فرما دی جتنے بھی بندے تھے سب کو میں نے بخش دیا یہ صحیح حدیث ہے جو میں بات سنانے لگوں وہ آگے حدیث میں تو کوئی فرشتہ بولتا ہے یا اللہ ان میں سے ایک آدمی تھا جو اہل مجلس سے نہیں تھا وہ ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا اس کو کسی بندے سے غرض تھی کام تھا اس کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ یہ فارغ ہو تو میں اس سے یہ بات کروں وہ مجلس کی نہ نیت سے آیا تھا نہ اس غرض سے وہاں بیٹھا ہوا تھا یہ فرشتے عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے شاید کیا فرماتا ہے اللہ قوم لا یش کا کہ فرشتوں میں نے اسے بھی بخش دیا چونکہ یہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والا بھی بد بخت نہیں رہتا اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مقفت فرما دی. قوم ان لا کا یہ ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بد وقت نہیں رہتا اسی لیے کہا تھا نا خواجہ غلام فرید نے کبھی ایسے بھی تو کام بن جاتا ہے نا تو اس لیے دلوں سے انوار نکلتے ہیں جو دلوں تک پہنچتے ہیں حضرت شیخ شبلی علیہ رحما کی مجلس میں بو علی سینا جو بہت بڑا فلسفی گزرا ہے اس کا آنا جانا رہتا تھا ایک دن حضرت موارف اس میں ذات بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی براقات ہیں اور وہ براکات دل پر اثر پذیر ہوتی ہیں تو چونکہ فلسفی حضرات عقل سے سوچنے کی عادت رکھتے ہیں اگرچہ یہ دین دار بھی ہوں لیکن غلبہ ادھر کئی ہوتا ہے زیادہ سوچ ان کی جو ہے وہ دلائل کی صورت میں ہوتی ہے تو اس نے اٹھ کے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس کی ذات تو موثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ نام میں بھی تاثیر ہے اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی تاثیر ہے نام لینے سے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس نے آگے سے بحث شروع کی حضرت سمجھ گئے کہ یہ اب ماننے والا نہیں ہے تو بزرگوں کا طریقہ منوانے کا اپنا ہی ہوتا ہے آپ نے فرمایا ابو علی بیٹھ جا تیرے سے کیا بات کروں تو, تو ویسے گدا ہے بھئی بزم میں اتنے بڑے فلسفی کو شیخ شبلی نے گدا کہہ دیا غصے سے لال پیلا ہو گیا مجھے عزرت گدا کہہ دیا تو شیخ مسکرائے کہا دیکھا نا گدے کے نام میں کتنا اثر ہے رنگ بدل گیا تو کیا اللہ کے نام دلوں کا رنگ نہیں بدل سکتا جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کی برکت سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور اس لیے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں دوسرا دل و قلب ال اسود و منکوش ان فضال کا کلب القافر دوسرا دل کالا دل ہے یہ کافر کا دل ہے کافر کے پاس بیٹھو گے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے اس طرح وکلبُن ارغلف و مربوطن انغلاف ہی فضال کا کلب المنافق تیسرا دل جو غلاف اور پردے میں لپٹا ہوا ہے یہ منافق کا دل ہے وکلبن مصفاً فی ہے ایمان و نفاقن اور ایک دل ہے جو سادہ تختی کی طرح ہے اس کے اوپر نفاق بھی لکھا جا سکتا ہے اس کے اوپر ایمان بھی لکھا جا سکتا ہے اب آدمی کن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے کچھ دل ایسے ہی ہوتے ہیں اگر ادھر چلے گئے تو ادھر ہو گئے ادھر چلے گئے تو ادھر ہو گئے تو ان لوگوں کو اپنی مجالس اور اپنی صحبتیں پاک رکھنی چاہیے تاکہ ان کا دل نفاق کی سمت نہ چلا جائے ان کا دل پاک لوگوں کے ساتھ لگے اس کی براکات داخل ہوں اب شیطان انسان کے دل پر جو اثر انداز ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو امام خزالی علیہ رحمٰ بڑی خوبصورت بات لکھی آپ فرماتے ہیں انسان کا دل اس کا قلعہ بہت وسیع ہے اور شیطان اس میں داخل ہوتا ہے کچھ سیڑھیاں لگا کے اگر دل جاگ رہا ہو اور فصیل دل پر جو دل کا قلعہ ہے اس کی فصیلوں پر پہرے دار کھڑے ہوں ذکر کے تو پھر شیطان کو اندر نہیں گھسنے دیتے ورنہ شیطان گھس جاتا ہے وہ سیڑھیاں کون سی ہیں کالا لاتا میں غصہ نہ کیا کر یہ شیطان کی ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے دل پہ داخل ہوتا ہے دوسری سیڑھی اشہو شہوات کے ذریعے نفسانی شہوات جنسی شہوات اور دیگر شہوات کے ذریعے کلب انسانی میں ڈیرہ ڈال لیتا ہے تیسرا الحسد حسد کے ذریعے سے دل کی فصیل پھلانگتا ہے اور حسد انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے یہ بہت بڑا اور بڑا مرض ہے حضرت شیخ سادی شرازی فرماتے ہیں اے حسود کی جس مرگ علاج نیست کہتے ہیں اے حاسد تو ماری جا چونکہ تیرا مرض ایسا ہے کہ جس کا علاج سوائے موت کے اور کوئی نہیں کچھ لوگ خام کی پریشانی میں رہتے ہیں اس سے بھی اصد اس سے بھی اصد حسد پالتے رہتے ہیں محسود کو خبر بھی نہیں ہوتی وہ آگ میں جلتے رہتے ہیں اپنے آپ کو خام کی مصیبت میں ڈالنا وہ ادھر چلا گیا اس کو شہرت مل گئی اس کو عزت مل گئی اس کو دولت مل گئی بس یہ اپنے در مصیبتیں پالی ہوئی اور خود بخود از خود رنجی فرماتے ہیں کہ جو حسد ہے وہ از خود رنج میں ہے خود بخود ہی ایک تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کا علاج کہتے ہیں سوائے مرک کے اور کچھ نہیں ہے اور حضور نے فرمایا کہ ہست نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی تباہ کر دیتا نیکیوں کو حسد اور یہ انتہائی بری چیز ہے اور کائنات میں سب سے پہلا گنا ہوا بھی اسد ہے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے اسد کیا کہ یہ خلیفے بنائے جا رہے ہیں میری باتیں کدھر گئیں ابا وسط برا وکان تکبر ہست اس کو لے ڈوبا اور اس نے جو ہے وہ تباہی کا راستہ اختیار کیا آگے ول لالچ یہ بھی شیطان کی سیڑھی ہے جس سے کلب انسانی میں داخل ہو جس دل میں ہرس پیدا ہو جاتی ہے تو درم و دینار سے نہ ہرس پوری ہوتی ہے نہ غلہ و دیگر اجناس سے اس کی ختم ہوتی ہے حضرت علامہ رومی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کوزا چشمے ہریساں پر نہ شدھ تا صدف کانے نہ شد پر در نہ رومی مرشد اقبال کہتے ہیں کہ حریث کی آنکھ کا پیالہ بھرتا ہی نہیں ہے اور شیخ شادی فرماتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتے آج ہر بندہ کہتا ہے جی میں دو روٹیوں کے لیے لگا ہوا ہوں بچوں کی روٹی کے لیے لگا ہوں یہ جھوٹ ہے کوئی کتنی کو کھا لے گا لیکن یہ دوڑ لگی ہو یہ ہرس ہے یہ لالچ ہے جس سے ہر ناجائز کام کو بھی انسان اختیار کر لیتا ہے اتماف ناس یہ بھی ایک خواہش ہے یعنی لوگوں کی خواہش کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مل جائیں اور میری ایک پالٹی اور میرا ایک گروہ بن جائے یہ ایک ایک صورت ہے شیطان کے یہ بڑا باریک جال ہے اور اس سے بڑے بڑوں کو پھانس لیتا ہے جلد بازی یہ بھی شیطان کی اکسیڑی ہے جس سے دل کے قلعے میں داخل ہوتا ہے اور امام غزالی فرماتے ہیں یہ درہم و دینار یہ پیسے یہ دولت یہ بھی انسان کے دل کو برباد کرنے والی باتیں ہیں اور پھر فرمایا البخل جب پیسے مل گئے تو پھر اس کے بعد بخل کی مرض میں مبتلا کر کے انسان کے دل کو برباد کر دیتا ہے اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن دو باتیں کہوں گا اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا ایک تو اللہ تعالیٰ جلّا شاہر صدا فتح میں فرمایا کہ ہم نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے باقی عضائے بدنیاں دو دو ہیں کان دو ہیں آنکھیں دو ہیں اس کے نتنے دو ہیں ہاتھ دو ہیں پاؤں دو ہیں لیکن زبان بھی ایک ہے اور دل بھی ایک ہے بس اس اشارے کو سمجھیں کہ یہ ایک, ایک کیوں ہیں رب ہم سے چاہتا کیا ہے رب نہیں چاہتا کہ دل میں میرے علاوہ بھی کوئی اور ہیں. چاہتا ہے کہ یہ ٹھکانہ ہی میرا کلوبل ارش اللہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے اور اللہ گوارہ نہیں کرتا کہ اس میں کوئی اور ہو یار کوئی اور ہو تو کوئی جاتا ہے وہاں کوئی غیرت مند محبوب ہو تو مہب کے گھر میں کوئی اور ہو تو کیا وہ قدم رکھے گا اندر <تصفح> وہ کہے گا پہلے گند نکال پھر آؤں گا <تصفح> وہ کہتا ہے ہرس بھی نکال بخل بھی نکال لالچ بھی نکال تکبر بھی نکال پھر انتظار کر پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کر دل کی سیج سجا اور پھر منتظر ہو پھر دیکھے کرم کیسے ہوتا ہے جب دل صاف کر دیا اشکوں کا چھڑکاؤ کر دیا پھر عرض کرے نا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ اب تو خلوت ہو گئی پھر رنگ بنے گا تو دل اللہ تعالیٰ نے ایک عطا کیا ہے دل دو نہیں عطا کیے گئے اور میں اپنی گفتگو کو دل کے حوالے سے مکمل نہیں سمجھوں گا جب تک حضور کے دل کا ذکر نہیں کروں گا حضور کے قلب عتر کا ذکر نہیں کروں گا اعلی حضرت کا جو قصیدہ ہے جو قصیدہ اسلامیہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ حضور کے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر حضور کے سرے انور تک ایک ایک ازف کی تعریف میں ہے درجنوں اشعار ہیں ایک ایک ازب پر آپ نے لکھا کبھی ہونٹوں کی بات کرتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کبھی ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں ہاتھ جسم ٹوٹ گیا غنی کر دیا موج بہرے سماہت پہ لاکھوں سلام کبھی بازوں کا ذکر کیا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام کبھی سر کا ذکر کیا جس کے سامنے سرے سربراہ خم رہا اس سرے تاج عزت پہ لاکھوں سلام کبھی قدموں کا ذکر کیا کبھی ہونٹوں کا ذکر کیا کبھی داڑی شریف کا ذکر، ایک غذب کا ذکر ہے آپ دیکھیں اس طرح آنکھوں پر آنکھوں کی پتلیوں پر ایک ایک غذب پر لذت کے شیر ہے اور حد کر دی ہر جگہ کو جہاں بھی قلم اٹھایا کسی زمانے میں میر تقی میر کی یہ غزل ہم بھی چونکہ ادب کے طالب علم رہے ہیں تو کسی زمانے میں میر تقی میر کی یہ غزل کہ ناز کی اس لب کی کیا کہیے پنکھڑی جیسے گلاب کی سی ہے تو لگتا تھا کہ ہونٹوں پر جو تشبی دی ہے میر تقی میر نے حد کر دی لیکن یقین جانے جب آزت کا شیر پڑا تو آشش اش کر اٹھے ہے یہ بہت تشبیح ہے ناز کی اس لب کی کیا کہیے پنکھڑی جیسے گلاب کی سی ہے لیکن زحت کو دیکھیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سال تو ایک ایک ازب پر جو بھی کہا حد کر دی اللہ اکبر بلکہ یہاں مجھے شعر یاد آ گیا عزت کا حضور بالکل سیدھی مانگ نکالا کرتے تھے بالکل ناک پر سیدھی مانگ نکالتے اور یہی سنت ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی اس مانگ پر بھی عزت نے کوئی بات کرنی تھی تو ہر شاعر کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی زلفوں کو شب کہے وہ حافظ شیرازی کہتا ہے نا ب فروغ چہرہ رہ زند ہما شب چلا شب چراغ دارت وہ کہتا ہے میرے محبوب کو تو دیکھو کہ کالی رات کے اندھیرے میں یعنی زلفوں کے اندھیرے میں اپنے چہرے کا چراغ جلا کے لوگوں کا دل لوٹ رہا ہے کتنا بہادر چور ہے رات کو جو ہے وہ چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے تو اس نے زلفوں کو رات کہا اور اپنے محبوب کے چہرے کو اس نے چراغ کہا تو یہ شاعروں کا مزاج ہے آلہ حضرت کا بھی جی چاہا کہ میں بھی اپنے محبوب کی زلفوں کو شب دہجود سے تشبیح دوں کالی رات کہوں لیکن پھر ہمت نہیں پڑتی ہے کہ شب کیوں کہوں لیکن پھر عشق نے ہاتھ پکڑا نہ تو اعلی حضرت نے حد کر دی ماں کا ذکر کرنا تھا اور زلفوں کو رات کہنا تھا ہمت رات کہنے کی پڑ نہیں رہی چونکہ رات میں سیاہی ہوتی ہے اندھیرا ہوتا ہے دن شرف رکھتا ہے رات سے لیکن اعلی حضرت کے عشق نے مدد کی کہا چلو رات نہیں کہتا للہ قدر ہی کہہ دیتا ہوں ذرا غور کیجیے ذرا غور کیجیے کہتے ہیں لہلات القدر میں مطلع حق ذرا غور کیجیے لہلات القدر میں مطلع فجر حق مانگ کی اس تقامت پہ لاکھوں سلام کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مانگ اس طرح ہے جس طرح للاۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے ایک گزر پہ بات کی ہے اور آلہ حضرت کے پاس اللہ نے لفظوں کی یہ کائنات ان کو دی تھی لیکن جب حضور کے دل پہ بات آتی ہے تو آلہ حضرت چپ ہو جاتے ہیں اور سنو क्या کہتے ہیں کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا باقی ہر حضرت پہ میں نے کوئی بات کی ہے لیکن اب آگی حضور کے قلب ہے بات تو آلہ حضرت فرمانے لگے دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں کچھ تو کہنے ہی ہے نا دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام غنچائے راز وحدت پہ لاکھ کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کے رازوں کا امین اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کا دل ہے اس کے رازوں کا امین کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا وہ قلب رسول ہے حضور کا دل ہے اللہ اکبر جبریل امین نے جب معاج کی رات حضور کا سینہ شک کیا اور کلب اطہر نکالا اس کو غسل دیا اب زمزم سے تو حضرت علامہ بدو الدین نے عمدۃ القاضی شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ جب حضور کے قلب اثر کو دیکھا تو حضرت جبریل امین عشش کر اٹھے اور انہوں کیا کہا واہ وا قلب سلیم فیہ انان تبصران و اذنان تسمعان واہ وا کیسا دل ہے کبھی ایسا دل دیکھا ہی نہیں ہے جس میں دو आंखें ہیں جو देखती हैं दो कान हैं जो اسی لیے حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں میں زکووں کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں میں جو پیدا ہوتے ہیں ان خوشیوں کو بھی دیکھتا ہوں اور اسی لیے فرمایا تنامو عنا یا بلا ینا مقلبی لوگوں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر اس کے رازوں کا امین ہے تو حضور کے قلب کے فیضان سے امت مسلمان کے قلوب بھی روشن ہیں اور یہ سینہ بہ انوار ہیں جو امت تک پہنچتے چلے آ رہے ہیں اللہ حضور کے کلب نور کا صدقہ ہمارے قلب کو منور فرماتے اور آج کی اس مجلس نور اور آج کی اس محفل نور کے اندر ہم سب کا نا قبول فرمائے جو چیزیں کہیں ان پہ توفیق کے عمل دے آر کو آن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پرداس میں جا کر دم لینا سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا